الحمد للہ نقی العالعالمین ولاۃبۃمطین وسلاۃ والسلام علیہ سید المیام سلیم قال تعلیٰ و تبارک قاف القرآن المجید والفرقان الحمد بسم اللہ الحمٰن و تین و وطور و تور سین و لقد بالد الامین لقت فی احسن تقوی غیر قذب و قباط البی علیہ صدبا صدق النبي الكريم صدقہ الرحيم اللّہ نب الغلوبہ نابلقرآن و ضینخلاق نابلقرآن وا دخلنا الجنه بالقران و نجنا من النار بالقران قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه محترم و عامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه والسلام عليك يا يا امه رحمۃ اللہ وسلام السلام یا یارسول اللہ علیہ وسال نبی الرحمٰ تمام ہندو صناع تعریف و توسیف اللہ جلّہ مجتولی کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے شاشہان بھی اللہ جلّہ وعلیٰ کی ہند و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع عمان رسول مختشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب عم فخر ارب و اجم والی کون و مقام سیاہ مکان سید و سا سربر لالا رکان نی رے تاباں سر مشین مہابشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تمائے طوراں سر خیل زورا جمالم جل بائے سبھے نور ذاتِ لم یزل ظلم باعث تطوین عالم فخر آدم و بنیادم نی بدھا راست ہا راس ما اوہا شاہ ما تہاؤ صاحب علم نشرہ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 جو قرآن مجید کی مکی صورت ہے ایک رخو اور آٹھ آیات پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ جلا شاہو نے چار قسموں سے اس صورت کا آغاز کیا ہے و تین ب زیتون و تور سینا قسم ہے تین کی زیتون کی تور سینا کی اور اس امان والے شہر تین سے مراد اور زیتون سے مراد تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون یہ بھی ایک خود رو درخت ہے جو خشک پہاڑوں پہ اگتا ہے ایک ہزار سال سے زیادہ اس کی عمر ہے اور اس سے پھر تیل نکلتا ہے جو جلانے کے بھی کام آتا ہے اور کھانے کے بھی کام آتا ہے انجیر بھی ایک ایسا پھل ہے جو انسان کے لیے انتہائی مفید ہے جسم کو فرب ہی دیتا ہے اور بلغم کو چھانٹتا ہے اور بے پناہ خصوصیات اور طبی خباص اس کے اندر موجود ہیں تو قسم فرمائی گئی انجیر کی اور قسم فرمائی گئی زیتون کی دنیا کا کوئی تیل ایسا نہیں ہے جو کھانے کے بھی کام آتا ہو اور جلانے کے بھی کام آتا ہو یہ صرف زیتون میں خصوصیت رکھی گئی ہے پھر بالکل خشک پہاڑوں میں یہ درخت اگتا ہے لیکن ان درختوں سے پھر تیل نکلتا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ایک قول تو یہ ہے کہ تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون ہے دوسرا قول جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کیا ہے کہ تین سے مراد وہ مسجد ہے جو جوتی پہاڑ پر حضرت نور علیہ السلام نے بنائی تھی جب ان کی کشتی کنارے لگی اور پوری زمین پہ پانی تھا تو پہاڑ کے اوپر عبادت کے لیے جو مسجد بنائی اس مسجد کا نام اتین تھا اور زیتون سے مراد مسجد اقسا ہے تیسرا قول جس کو حضرت قطعہ نے بیان کیا ہے کہ تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق آباد ہے اور نبیوں کا مولد و مسکن رہا ہے اور زیتون سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر مسجد اقسا آباد ہے علما نے اس پر اور بھی کئی اقوال کیے ہیں لیکن یہ تین قول معتبر ترین ہے بعض نے کہا کے کہ تین سے مراد اصحاب کہف کی مسجد ہے اور زیتون سے مراد مسجد اقساں ہے بعض نے کہا کے کہ تین سے مراد مسجد حرام ہے اور زیتون سے مراد مسجد اقساں ہے حضرت امام قرطبی نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے کہ تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون ہے حضرت صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمٰ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں دمشق آباد ہے اور زیتون سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر مسجد اقسا آباد ہے برال تین کی اور زیتون کی قسم فرمائی و تور سی اور تورے سینا کی یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی آتی رہی ہے اور الواح طورات کا نزول بھی اسی پہاڑ پہ ہوا تھا اسے تورے سینین بھی کہتے ہیں تورے سینا بھی کہتے ہیں تورے سینا بھی کہتے ہیں یہ بے پناہ برکتوں کا حامل پہاڑ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا محبت بھی یہ پہاڑ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار بھی اس پہاڑ پہ اترے ہیں وہ حاضل بال اور اس امان والے شہر کی قسم اس سے مفسرین کی متفقہ رائے یہ ہے کہ مکہ تلمکرمہ مراد قسم ہے محبوب مجھے اس جگہ کی جہاں بیت المقدس ہے قسم ہے اس پہاڑ کی جہاں دمشق آباد ہے قسم ہے اس پہاڑ کی جہاں حضرت موسا پر وہی اترتی رہی ہے اور مجھے تیرے امن والے شہر کی قسم یہ چار قسمیں فرمائیں یہ مکہ المکرمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن والا شہر بنایا اور اس سے قبل اطراف مکہ اور مکہ المکرمہ میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا لیکن جب اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو اگر کسی جانور کے پیچھے بھیڑیا بھی لگ جائے اور کسی جو ہے وہ ہرن کے پیچھے شکار کرنے والے پیچھے لگ جائیں تو وہ اگر حرم کے اندر داخل ہو جائے تو وہ بھیڑیا بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ امن والے شہر میں آ گیا یہاں کے جانوروں کا شکار بھی جائز نہیں ہے بلکہ یہاں کی خود رو بوٹیاں اور یہاں پر درخت جو ہیں ان کے پتے بھی نہیں توڑے جاتے یہ عزت والا شہر ہے اور امن والا شہر ہے شاید میں نے پچھلے درس کے موقع پہ اس بات کو اجمالاً آپ کے سامنے رکھا تھا کہ الیکشن کمپین میں اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا کا امن چاہتے ہو تو دو شہروں کو مٹا دو ایک مکہ تمکرمہ کو اور ایک مدینہت النبی کو معاذ اللہ اس نے کہا تھا کہ دنیا پر یہ دو شہر اگر مٹا دیے جائیں تو دنیا کے اوپر امن قائم ہو سکتا تھا تو میں نے انہی دنوں کے اندر جمعۃۃۃۃۃۃۃ المبارک کے خطبہ کے موقع پہ کہا تھا کہ دنیا کے اوپر امن کی ضمانت یہ دو شہر ہی ہے دنیا کے اوپر جتنی بھی امن کی روشنی ہے اور امن کا جتنا بھی نور زمانے کو دیا ہے یا اللہ کے حرم مکے نے دیا ہے یہ محمد کے مدینے نے دیا ہے اس لیے دنیا کے امن کی ضمانت ہے یہ شہر اور اللہ تعالیٰ نے اس کو البلد الامین کے نام سے یاد کیا یہ امن والا شہر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے ساکنین کو پھلوں سے رزقا فرما دے اور اللہ نے ان کی دعا کو حرف بحرف کو بھول فرمایا دنیا کے کسی گوشے پر جو پھل نہیں ہوگا تمہیں مکہ تل مکرمہ میں دستیاب ہوگا اور یہاں دن کو بھی امن رات کو بھی امن یہاں جنگوں کی آگ بڑھکائی جائے پھر بھی جو ہے یہ شہر امن کے دائرے میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن کے نور سے مالا مال فرمایا ہے اور جو شخص ان مقدس شہروں کے امن کو پامال کرنا چاہے اللہ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جس طرح پانی کے اندر نمک کو پگھلا دیا جاتا اس لیے ان شہروں کے سرحدوں پر اللہ نے فرشتوں کا پہرا بٹھایا ہوا ہے ان شہروں کے اندر تو تعاون بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے بیماریاں بھی داخل نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ یہ وہ مقدس شہر ہیں کل قیامت کے دن دجال بھی داخل نہیں ہونے پائے گا اس لیے ان شہروں کو مٹایا نہیں جاتا اور اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے اور کہنا چاہتے کہ دنیا کا اگر قائم امن کرنا چاہتے ہو تو دنیا پر جب تک ایک بھی یہودی موجود ہے دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے امن کو پامال کرنے والے یہود آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں بنو نذیر اور جو ہے وہ بنو قریضہ کی آپ تاریخ پڑھیں مدینہ کے امن کو جب بھی پامال کیا اس دور میں اور جتنی بھی جنگیں لگی ہیں چاہے وہ بدر اور اوہد کی جنگ ہو بلاشی مکہ کو اکسانے والے کون تھے اور دو عالمی جنگیں لگی ہیں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی دونوں کی تاریخ پڑھیں اس کے پیچھے اپ کو یہودی کھڑے ہوئے نظر आएंगे 911 کا جو واقعہ ہوا ہے جو دو جڑواں ٹاور حملے کا شکار ہوئے اور پھر پوری دنیا کا عمل اس کی پاداش میں اس بہانے پامال کر دیا گیا اور ملک و ملک ہڈیاں توڑی گئی اور خون پیا گیا تو اس کے پیچھ دیکھیں کہ یہودی منصوبہ ساز اپ کو نظر تو دنیا کے اوپر جب بھی امن پامال ہوا ہے تو وہ یہودیوں نے کیا یہ بات ذہن میں رکھیں میں کہتا ہوں یہ امریکہ یہودیوں کے لڑائی لڑا رہا ہے یہ بدنصیب قوم ہے لڑائی ان کی ہے لڑ یہ رہی چونکہ اٹھارہ سے قبل آپ تاریخ پڑھیں کہ جو موجودہ فرقہ جو حکومت کر رہا ہے امریکہ کے اندر اس کا وجود بھی نہیں تھا یہ اپنی ضرورت کے لیے یہودیوں نے پیدا کیا اور اس فرقے کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اتنی دیر تک حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک گریٹ اسرائیل ماضی وجود میں نہیں آتا تو گریٹ اسرائیل کو ماض وجود میں لانے کے چکر میں انہوں نے پوری دنیا کے امن کو پامال کر رکھا ہے تو یہ اپنی ضرورت کے لیے یہودیوں نے ان کو مورا بنایا ہوا ہے اور یہ پوری دنیا کے امن کو اجار رہے ہے اور اسلام کی جب ثانیہ ہوگی احادیث کے اندر موجود ہے اتنی دیر تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک کسی جھاڑی کے پیچھے بھی ایک یہودی چھپا ہوگا تو مسلمان مجاہد کو وہ جھاڑی آواز دے کے کہے گی کہ میرے پیچھے آئیے ظالم چھپا اسے قتل کر اور جب اس آخری شخص کو قتل کیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا تو جب بھی ایک یہودی بھی کائنات میں موجود ہے دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا تو مکہ تو مکرمہ اور مدینہ تو رسول یہ تو دنیا کے امن کی ضمانت ہے زمانے میں جتنا بھی امن بانٹا ہے محمد کے مدینے نے بانٹا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان شہروں کی بقا سے کائنات باقی ہے تم تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جب تک یہ شہر دھرتی کی چھاتی پہ موجود ہے دنیا قائم اور اگر یہ شہر نہ رہے تو دنیا کا وجود باقی نہیں رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب میری شان نہیں ہے کہ اس قوم پر عذاب دو کے اندر تم رہتے ہو عذاب رکا ہوا ہے اور جب لوگوں کی کرتوتیں اور لوگوں کے لچھن اور لوگوں کے انداز معاشر اور جو بے حیائیاں اور جو ظلم اور بربریت اور زیادتیں ہو رہی ہیں عذاب آتا ہے لیکن مدینے کو دیکھ کے پلٹ جاتا ہے تو یہ دنیا مٹ جائے اگر دنیا کی چھاتی کے اوپر نبی اکرم کا مدینہ نہ ہو اور اللہ کا گھر مکہ تل نہ ہو تو کہا محبوب قسم ہے تین کی قسم ہے زیتون کی قسم ہے تور سینہ کی وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر کی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فی أَحْسَنِ تَقْوِيمِ چار قسمیں فرما کر کے ارشاد کیا لیا ہے ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے احسن تقویم دیئے خوبصورت شکل دیئے عقل شعور کا نور دیا ہے اس کو آزائے بدلیاں سے لے کر کے چراغِ اکل پر اس کی اس ہر شے خوبصورت بنائی ہے اور, اور یہ چار قسمیں فرما کر کے قسم انجیر کی قسم زیتون کی اور قسم تورے سینا کی اور امن والے شہر کی ہم نے انسان کو اچھی شکل پہ اچھی صورت پہ پیدا کیا علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں حیوانات ہیں بہائم ہیں چوپائی ہیں اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے لیکن انسان کی تقویم اللہ نے ایسی کی ہے کہ اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھا ہے یہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے سر نہیں جھکاتا بلکہ ہاتھ سے لکما توڑ کے اپنے منہ تک لاتا ہے یعنی لکما اس کے منہ تک پہنچتا ہے اس کو لکمے کے لیے جھکنا نہیں پڑتا یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص کمینہ شفت ہو جائے اور اللہ پر توکل چھوڑ دے اور در در کی ٹھوکریں کھائے اللہ نے حیر ہی ایسی بنائی ہے کہ رسوانہ اور ٹکڑے کے لیے اس رزق سے موت اچھی ہے جس رسک سے پرواز میں آتی ہو ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ گر جائے اور نیچے پانی میں آ جائے لیکن اللہ نے اس کی حیر عزی بنائی ہے شکل عزی بنائی ہے حضرت عیسی بن موسیٰ ہاشم اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ایک دن چودویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا تو بس سبق لسانی کہہ لیجیے کہنے لگے اگر چاند زیادہ حسین ہے تیرے سے تو تجھے تینوں طلاقیں ہوں بیوی بی نے فوراً پردہ کر لیا حجاب لی اوڑھ کہ چاند تو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور میری رنگت میں وہ چمک تو نہیں ہے لہذا تو نے مجھے تینوں طلاقیں دی تو طلاقیں واقعہ ہو بڑے پریشان ہو گئے رات بہت مشکل سے گزاری صبح خلیفہ منصور کے پاس آ گئی کہ میں رات اپنی بیوی بی کو یہ کہہ بیٹھا ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو خلیفہ منصور نے علماء کو بلایا اور یہ مسئلہ سامنے رکھا نے کا طلاق ہو گئی کیونکہ بہت خوبصورت ہوگی لیکن چاند تو پھر بھی چاند ہے ایک عالم خاموش بیٹھا رہا اور وہ شاگرد تھا حضرت امام اعظم ابو سب نے کا طلاق ہو گئی منصور پوچھنے لگا کہ تم نہیں بول رہے ہو تو کہا بولوں کہا ہاں بولو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم و تین وزیتون وتور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ طالب نے کہا کہ میرے رب نے قران میں کہا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ ہے احسن ہے صرف حسین ہی نہیں ہے احسن ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے سپرلیٹیو ڈگری जिसको कहते हैं سب سے حسین پیدا کیا اس سے آگے درجہ حسن کا نہیں ہے تو کہا چاند جتنا مرضی حسین ہو اور اس کی بیوی چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو انسان ہونے کے ناطے سے فرمایا کہ یہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے تو خلیف منصور نے کہا جاؤ اپنی بیوی سے بھی کہہ کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے تم پریشانی چھوڑ دو اللہ نے انسان کو بہتر تقویم میں پیدا کیا اور یہ انسان کے مدح بشان آغاز کا تذکرہ ہے آج مغرب تہذیب کی بات کرتا ہے لیکن ان کے ہاں ایک نظریہ بڑا مقبول ہے اور وہ ڈارمند کا نظریہ ارتقاء ہے وہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندروں کی صورت میں تھا پھر تہذیب پاتا گیا اور اس کی آدتیں بہتر ہوتی گئیں اور شکل سدھرتی گئی اور آج موجودہ شکل پہ ہے آج سے ہزاروں سال قبل کروڑوں سال قبل لاکھوں سال قبل یہ بندر کی شکل میں تھا اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ بہتری آتی گئی سنورتا گیا تہذیب پاتا گیا اور آج موجودہ صورت میں وہ انسان کو اس کا ابتدا اور اس کے اباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ بندروں کی نسل سے جوڑتے ہیں اور یہ بڑا مقبول ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مقابلے میں یہ قرآن کا نظریہ ہے کہ ہم نے انسان کا آغاز ہی بڑی بشان انداز سے کیا ہے یہ بندروں کی اولاد نہیں ہے اللہ کلّہ اللہ نے اس کو اپنی صورت پہ پیدا کیا اپنی صورت سے مراد اس کے اندر علم گردواری رکھا، رکھا، رکھی کمال رکھا جمال رکھا اس کو سما بسر دیا اس کو چراغ عقل دیا اس کو بہت دولتیں ادا کی اور ودیتیں کی اختیار اور ارادہ ادا کیا اللہ تعالی نے اپنے اوساف حمیتا کا عکس اور پرتاؤ انسان کے اوپر ڈالا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اس متہم پان انداز سے اس کا آغاز کیا تو یہ بادلوں کی نسل نہیں ہے بلکہ انسان کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور جب پہلا انسان تخلیق کیا تھا اس کی عظمت کو دنیا اوپر بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا اس روئے زمین پہ اور اس کائنات میں سب سے عزت والی مخلوق تم ہو لیکن میں تمہاری پیشانی بھی حضرت آدم کے سامنے جھکانا چاہتا ہوں اور اس طرح حضرت انسان کی تعظیم کے جھنڈے گاڑے گئے اور فرشتوں کی جبیل نیاز کو حضرت آدم کے سامنے جکایا گیا پھر ان کو دنیا کی اوپر بھیجا گیا اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجود ملائق کو مجھے انسان رہنے دو میں تو فرشتوں کا مسجود رہا ہوں اور مجھے انسان رہنے دو یہ میری عزت ہے یہ میری توقیر ہے لقت کلک نل انسان تقوی سم مارا دد نہ ہو پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا یعنی اگر وہ اپنے منصب کو چھوڑ دے انسان کو چار قسمیں بیان کر کے اس کی عظمت کو بیان کیا گیا اور اگر یہ انسانیت سے گر جائے تو پھر بہت نیچے لڑک جاتا ہے اگر یہ اپنی عظمت کی پاسداری کرے اور اپنے منصب کی حفاظت کرے تو یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہوتا ہے لیکن اگر اپنے منصب کی آگو اور منصب کی حفاظت نہ جانے تو پھر یہ چوپا سے بلکہ چوپاوں سے بھی گیا گزرا جب یہ گرمے پہ آ جائے تو اس کی حالتیں اس کی زندگی کے انداز اور تیور اور لچ چپاوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں آپ نے چپایوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب چپایا بھی جفتی ہوتا ہے تو کبھی نر سے جفتی نہیں ہوتا وہ بھی مادہ کو تلاش کرتا ہے لیکن انسان جب گروے پہ آ جائے تو یہ ساری حدیں پلانگ جاتا ہے تو یہ چپایوں سے بھی بدل ہو جاتا ہے اور سخترین ذلت کے اندر چلا جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے اس کی صورت بڑی اچھی بنائی ہے اس کی آنکھوں میں روشنیاں رکھیں اس کے کانوں میں نرمے رکھیں اس کی زبان کو بولنے کا انداز و سلیقہ دیا ہے اس کو اتنا خوبصورت دماغ دیا ہے کہ آج کے ماہرین کہتے ہیں اگر ایک انسان کے دماغ کا کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یار کی شہر سے بڑا کمپیوٹر ایک شخص کے دماغ کا بنا ایک انسان کو اتنی قوت فرمائی اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا گیا نظام تنفس دیا گیا نظام انہظام دیا گیا اس کو پٹھوں کا نظام دیا گیا اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا گئے اس کو بولنے کے لیے زبان دی گئی قوت ذائقہ دیا گیا اس کو سوننے کے لیے ناک دی گئی ہے اور ناک کو منہ کے قریب رکھا گیا ہے کہ جو کھانے لگا ہے اس کے اندر اگر ہے تو ناک فوراً اس ناک کا احساس کر لے اور یہ فوراً پیچھے ہٹا دے اس کے اندر کوئی گندی شہ نہیں جانی چاہیے اس لیے ناک کے دکھنے منہ کے قریب رکھے تاکہ اس کے منہ میں گندی چیز نہ جائے لیکن یہ کتنا بد ہے یہ رشوت بھی کھا گیا یہ چوری کا مال بھی کھا گیا اس نے سمجھا ہی نہ کہ میرے رب نے میرے لیے یہ کتنے اہتمام کیے کہ میرے اندر جس کے اندر ظاہری گندگی ہو وہ بھی میرے اندر نہ جانے پائے لیکن اس نے وہ گند کھایا اور اس نے وہ گلاسیں کھائیں کہ میرے رب نے بار بار جن کی ممانت فرمائی اور تاکید کی کہ تم ان کے قریب تک نہ آؤ تو انسان جب گرنے لگتا ہے تو پھر بہت نیچے لڑک جاتا ہے اس لیے فرمایا سم مارا درد نہ ہو اصف علا پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا گیا اللہ علام کے, کے اندر وہ آواز اور وہ فہم کا جو نور رکھا گیا تھا وہ مان پڑنے لگا پھر آزامحل ہو گئے پھر ٹانگے لڑکھڑانے لگی ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو گئے پھر کڑیل جوان شخص جو تھا جب بڑھاپے کی طرف گیا تو اس کی کمر میں خم آنے لگا پھر بالوں میں سفید دانت گرنے لگے پھر اسی عالم کے اندر جس طرح بچپن میں تھا پھر کسی کا محتاج ہو گیا پھر گندگی میں اتھڑ جاتا تو خود اپنے آپ کو دھو بھی نہیں سکتا ہے. پھر ایک گھونٹ دودھ کا محتاج ہوتا ہے زمانہ جس کا محتاج تھا آج اس نے پانی بھی مانگنا ہے تو لوگوں کے چہرے کے تیول دیکھتا ہے تو زمانہ پھر اسی حالت میں اس کو پلٹا کے لے آیا یہ ہے سمر کاش کے انسان بوڑھوں کو دیکھ تو اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز پہ لے آئے کاش کے بچوں کو دیکھے تو اپنی زندگی کو روشنی دے لے لیکن انسان اگر عبرت پکڑنے لگے تو عبرت پکڑ لیتا ہے اور نہ پکڑنے پہ آئے تو اس کے سامنے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جائیں لیکن یہ عبرت کا نور حاصل نہیں کر سکتا ہے دیکھے پیچھے پلٹ کے بچپن کی طرف اسے ضرور خدا یاد آئے گا پھر آگے بڑھاپے کی طرف دیکھے پھر بھی اس کو کچھ یاد آئے گا کہ میں نے اس حالت کی طرف جانا ہے ازین وام بصالحات مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فال غیر و ممنون تو انہیں بے حد ثواب ہے ایسا اجر جو ختم نہیں ہونے پائے گا انہیں ایسی جنت دی جائے گی جس کا نقطہ انجام نہیں ہے دنیا کی ہر نعمت زوال پذیر ہے ہر کمال زوال کا شکار ہوتا ہے لیکن آخرت کے اندر جو کمال ملے گا اس کو زوال نہیں ہوگا ایسی زندگی ملے گی جس کو موت نہیں ہوگی ایسی جوانی ملے گی جس پہ بڑھاپا نہیں ہوگا ایسی عمر ملے گی جو پرانی نہیں ہوگی ایسی آنکھیں ملے گی جن کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی ایسی طاقت ملے گی جو کبھی کمزوری کی طرف مائل نہیں ہوگی تو قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی میٹے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا بلکہ حادیث میں آتا ہے کہ جنتی کو جنت میں جا کے صرف ایک ہی ڈر ہوگا اور وہ یہ کہ کہیں موت نہ آ جائے اور جہنمی کو جہنم میں پہنچ کے ایک ہی امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے لیکن پھر جب موت کو زبا کیا جانے لگے گا تو جنتی جنت سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھیں گے اور جہنمی جہنم سے اور جب موت کو زبا کر دیا جائے گا تو جنتیوں کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہے گی کہ اب تو اس موقع پر زوال نہیں ہے اور موت بھی کبھی نہیں آئے گی اور جہنمیوں کی امیدوں کے سارے سلسلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے اب تو وہ موت بھی نہیں آئے گی اور تکلیف ہے کہ وہ صحیح نہیں جا رہی ہے تو فرمایا الینا من وہ عامل الصالحات مگر وہ جو لوگ ایمان لائے وہ الصالحات اور اچھے کام کیے فالح اجر غیر و ممنون تو انہیں حد ثواب ہے فمال و قصبوں کا تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جٹلانے پر باعث ہے کون چیز ابھارتی ہے تجھے جو ہے وہ انصاف کے جٹلانے پر علیہ صب الحب کا حاکمی کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے جب وہ سب سے بڑا حاکم ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم انصاف کو جھٹلا دے کون سی شہ اس کو جو تجھے تکذیب پہ آمادہ کر رہی ہے ایک چھوٹے سے ملک کا حکمران ہوتا ہے اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری حکمرانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے عدل و انصاف کرتا ہے چونکہ حکمرانیاں اور بادشاہتیں عدل و انصاف سے قائم رہتی ہیں ایک عربی کا مقولہ ہے ان ملک و دوم کفر والا ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے جہاں ظلم ہو وہاں ملک قائم نہیں رہا کرتے ہیں اس لیے جس کو ملک کی فکر ہے وہ یقیناً عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے جو ملک کا خیر ہے اور اپنی حکومت کا خیر خواہ خود بھی نہیں ہے تو وہ ظلم کرے گا اور چار دن کی کہانی ہے اس کو پتا ہے جو کر لوں اس کے بعد یہ میرا نہیں اور میں اس کا نہیں ہوں لیکن جس کو پتا ہے کہ یہ میری حکومت ہے ہمیشہ میرے پاس ہی رہنے تو ظاہر ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ میں عدل انصاف سے انحراف نہ کروں اگر انحراف کروں گا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ کوئی بھی حکومت کرنے والا شخص جو ہے وہ عدل سے انحراف نہیں کرتا ہے جو اللہ تعالی پوری کائنات کا حاکم ہے اور احکم الحاکمین ہے تو کیا وہ عدل نہیں کرے گا انسان ذرا سوچ اس بات پر اس کو دعوت دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا لیکن اگر وہ اپنے منصب کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کو نیچے سے نیچے درجے میں پہنچا دیا جائے گا اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اوپر بہت نیچہ ہو جاتا ہے اور حیوانوں سے بدتر انداز کی زندگی اختیار کر لیتا ہے یہ انتہائی بدترین حالت کو اختیار کر لیتا ہے اور مفسرین اس کا یہ بھی معنی بیان فرمایا ہے کہ پھر اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کی طرف دکیل دیا جائے گا کہ تجھے اتنی اچھی صورت دی تھی اتنی اچھی شکل دی تھی چراغ عقل دیا تھا شعور کی دولت دی تھی لیکن تو نے اپنی زندگی کو کیسے برباد کیا اور عوادی کے ساتھ گزارا ثم مددنا هو اسفل سافلین پھر اس کو اس جو وہ درجے اسفل کے سب سے نچلے درجے کے اندر دکیل دیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ جو اپنے منصب کا قدردان نہ ہو تو پھر جو اپنے منصب سے انحراف کرے تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے اگر اپنے عہدے پر کوئی کام نہ کرے تو حکومت عام حاکم بھی اس کو برقرار اس کے عہدے پہ نہیں رکھتا کہ تجھے اتنی بڑی عزت دی تجھے وزارت کا قلم دان دے دیا لیکن تو نے سو کے اور غفلت سے اور جو ہے وہ سستی سے وقت گزارا اور میک اڈڑ گیا اس طرح کوئی بھی حاکم اس کو پسند نہیں کرتا تو جو حاکموں کا حاکم ہے اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور اپنی نیابت کا تاج اس کے سر پہ رکھا تھا اور اس نے اگر جو ہے وہ اس کے احکام کو نہ مانا تو پھر کیا اللہ جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے تو پھر کس طرح کو جٹلا سکتا ہے انصاف کو انصاف تو وہ کرے گا یہ باز میں رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بخشے گا اس سے انکار کسی کو نہیں ہے نیکار ہیں وہ بھی اس کے کرم اور فضل سے بچے جائیں اس سے کسی کو انکار نہیں لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جس کو رعایتی نمبر دیے جاتے ہیں وہ فسٹ ڈویژن حاصل نہیں کیا کرتا اس کو تینتی فیصد نمبر سے ہی پاس کیا جاتا ہے جو رعایت کے نمبر ہوتے ہیں اور جو محنت اس کا نتیجہ اور ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ جس نے سارا سال محنت کی ہو اور ہاتھوں کو جاگ جاگ کے پڑا ہو وہ بہت پیچھے چلا گیا اور جس نے کچھ نہیں پڑھا اس کو ریاضتی نمبر دے کے جو اب اس نے بورڈ ٹاپ کر لیا ہو کبھی ایسا, ایسا ہوا ہے آج تک ایسا ہوا, مارس ہوا مارس ہے کہ کسی کو ریاضتی نمبر مارس مارس اتنے دے دیے گئے ہوں کہ اس نے بورڈ بارس بارس کو ٹاپ کر دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ریاضتی نمبر پانے والا 33% نمبر ہی لیتا ہے اور سٹار لگ کر ہی پاس ہوتا ہے۔ اور جس نے محنت کی ہو راتوں کو جاگا ہو تو وہی فرسٹ ڈویژن حاصل کیا کرتا ہے اور وہی پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جل شان ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے حکموں کو توڑا اس کے فرامین اوپسے خوش ڈالا اور وہ لوگ جنہوں نے راتوں میں سجدوں میں گزاری قیام رکوع میں گزارا قیامت کے دن سب کو ایک سب میں کھڑا نہیں کرے گا ام کتاب کہا تم یہ کہاں سے پڑھ رہے ہو یہ کہاں دکھا ہوا ہے کہ سارے اللہ تعالی ایک جگہ کھڑے کر دے گا غریبوں کی آبروں میں لوٹنے والا یتیموں کا خون نچوڑنے والا اللہ کی حدوں کو توڑنے والا اور ساری بات نشے میں رہنے والا اور دوسری طرف رات کی تاریخی میں دکھیوں کی مدد کرنے والا اور انسانوں کی ہمدردی کے جذبوں سے سرشار شخص اور انسانیت کے لیے انتہائی حفاظت شخص کیا کل قیامت کے دن ایک ہی سب میں کھڑے کر دیے جائیں ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ شاد فرماتا ہے فرما تذبوں کا بعد و تو اب کیا چیز तुझे انصاف کے جھلانے پہ باقص ہے علیہ الصلوۃ والسلام پہ احکم الحاکمین کیا اللہ بہت بڑا حاکم نہیں ہے بڑے حاکموں کا حاکم نہیں ہے سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے تو جب عام حاکم ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ جو سب حاکموں کا حاکم ہے وہ ایسے کس طرح کر سکتا ہے ذرا اس بات پہ غور کر اللہ اکبر جب یہ آیت کریمہ حضور پڑھا کرتے تھے تو عرض کیا کرتے تھے سبحان اللہ فبلا اللہ کی شان کیوں نہیں ہے ایسا ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے اور سب حاکموں سے بڑھ کر کے حاکم ہے تو اللہ تعالیٰ جن شان ہو اپنی حاکمیت کا یہاں اعلان کر رہا ہے اور ہم نے سوراطین کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے حضرت امام غزالی فرماتے اللہ نے تین طرح کی مخلوقیں پیدا کی ایک مخلوق وہ ہے جس کے پاس چراغ عقل ہے لیکن شہوات نے نہیں دی گئی اور مخلوق وہ ہے جن کے پاس شہوات نفسانیاں تو ہیں لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے اور تیسری مخلوق وہ ہے جن کو عقل بھی دی گئی ہے اور شہوات بھی دی گئی فرمایا پہلی مخلوق جن کو عقل کے چراغ سے مالا مال کیا گیا ہے لیکن انہیں شہوات نہیں دی گئی وہ فرشتے ہیں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے چونکہ شہوات ہیں ہی نہیں اور دوسری وہ مخلوق شہوات دی گئی ہیں عقل کا چراغ ان کے پاس نہیں ہے وہ بہائیں اور چوپائے ہیں اگر وہ نیکی نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس چراغ عقل ہے ہی نہیں اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جن کو چراغ عقل بھی دیا گیا شہوات کی آزمائش بھی دی گئی اور وہ حضرت انسان ہے. اور اگر یہ کے ہوتے ہوئے چراغ عقل سے کام لے تو فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے اور اگر یہ عقل کے ہوتے ہوئے شہوات سے ہی کام لے اور عقل کو چھوڑ دے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے ہمیں دو طرح چیزیں دی گئی ہم نے فیصلہ کرنا ہمارے ہاتھ میں اور امتحان بھی تو یہی ہے اگر ایک نابینا شخص کہے کہ میں نے آج تک کبھی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے آج تک سینما گھر نہیں گیا ہوں آج تک میں نے فلم نہیں دیکھی ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے ایک شخص پیداشی نابینا ہے اگر وہ کہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے کمال تو اس کا ہے کہ آنکھوں میں بجلیاں رکھی ہوئی اور نظارے قطار اندر کتاب لیکن پھر بھی وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اللہ سے ڈرتے ہوئے کمال اس کا ہے کمال اس کا نہیں ہے کہ جو پانی کے قریب نہ جائے اور کہے کہ میرے پر ہی لے نہیں ہوئے کمال تو اس کا ہے اس مرابی کا کہ جو پانی کے اندر رہتی بھی ہے اور جب باہر نکلتی ہے پروں میں ایک کترا بھی جذب نہیں رہنے دیتی انسان کو شابات بھی دی گئی آزمائشوں کی کائنات بھی کتار اندر قطار نظارے بھی خوش قدموں میں پچ رہا ہے آرزو کا ہجوم ہے جوانی کا بانپ ہے زندگی کی رنگینیاں اس کو کھینچ رہی ہیں لیکن وہ سب کو جھٹک کر کے کہتا ہے کالا معاذن الله میں کبھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ ساتویں کوٹھڑی میں بھی زلیخا سے کہتا ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا میں تیری بات مانوں ہی اپنے رب کی بات مانوں تو پھر اس کے لیے رب کی رحمتیں बरसती हैं और انوار اترتے ہیں اس لیے حضرت انسان کو امتحان کی بھٹی میں رکھا گیا ہے اور اس کو خوبصورت شکل دی گئی اور اسفلسلین کے اندر اگر یہ چلا گیا تو پھر یہ چھپائن سے بھی بد تک ہے ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے گزار رہے ہیں میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اچھے مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بھی نہیں بن سکے جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے ہم تو اچھے انسان بھی نہیں بن سکے میں ایک دن جمع المبارک پڑھانے کے لیے نکلا تو باہر ایک گدا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا جلنے والے کا منہ کالا تو میں یقیناً سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں ایک مزدور آدمی جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے اور بوریاں اٹھا اٹھا کے اپنی ریڑی پہ رکھ کے اور اپنے بچوں کا رزق کماتا ہے اور شام کو گھر جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے مطلب ہمارا معاشرہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس سے بھی ہست کرنے والے اس معاشرے میں موجود تو جس معاشرے کی گراوٹ کا عالم یہ ہو تو وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے آج ہماری حالت جہاں تک پہنچ گئی ہے بات باز باز تقرار کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن جب بیماری ہو تو بار بار دوائی ڈاکٹر کو وہی دینا پڑتی ہے معاملہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی باہر واٹر کولر نش کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو گلاس رکھتا ہے تو اس کو بھی زنجینوں کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے ہم اخلاقی پستیوں اور گراوٹوں کا اتنا شکار ہو گئے کہ ہماری دس سے وہ کلاس بھی محفوظ نہیں رہتے ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں جس قوم کی حالت یہ ہو اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہو اب کس کس بات کو چھیڑو ایسی ایسی باتیں شرم آتی ہے جو کچھ ہماری اخلاقی حالت بنی ہوئی ہے ہم انسان ہیں اور اللہ نے انسان کو اصل تقویم پیدا کیا ہے اس کو خوبصورت دماغ دیا ہے اس کو درد رکھنے والا دل دیا ہے اس کو زندگی کا حسن و جمال دیا اس کو دو روشن چراغ اللہ فرماتا ہم اس کو دو آنکھیں ایک زبان اور دو ہوٹ نہیں دیے ہم نے اس کو چراہے ہدایت نہیں دیا اس والے سب کچھ دیا اس کو پتا ہے جب, جب یہ میز کے نیچے سے رشوت لے رہا ہوتا ہے اندر مفتی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو غلط کر رہا ہے جب, جب کسی کا گھر اچھا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں جب, جب, جب, جب کسی کی آبدو لوٹتا ہے تو اس کو اپنی بہن یاد نہیں ہوتی ہے اس کو اپنی بیٹی یاد نہیں ہوتی ہے جب ملک کے راز بیچتا ہے جب اسلام کے قوانین پامال کرتا ہے جب غریبوں کا خون چوڑتا ہے اور ہڈیاں توڑتا ہے تو اس کو اس وقت کچھ یاد نہیں ہوتا ہے انسانی تقاضے دور جاتا ہے یہ رات کی تاریخیوں اور دن کے اجالوں میں جو بھی جرم کر رہا ہے رب دیکھ رہا ہے اس کی نظروں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے اگر یہ اپنی عقل کے چراغ کی روشنی میں چلنا سیکھ جائے تو زندگی کا جمال اس کو نصیب ہوگا لیکن اتنا گر جاتا ہے اتنا گر جاتا ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ انسانی قدروں کو پامال کر دیتا ہے اللہ اکبر یہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے بلکہ میرے رب نے بدہم ادل دل بھی اس میں تفضیل کا سیکھا ہے یعنی جو ہے وہ گمراہی کے سب سے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے جانوروں اور باقی جو بہائے ہیں ان سے بھی یہ بدتر ہو جاتا ہے جانوروں کے اندر بھی زندگی کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں جن سے وہ انحراف نہیں کرتے جو مرضی ہو جائے ان اصولوں کو وہ نہیں پھلانتے آپ بیٹھ جائیں تو کتوں کا اصول ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں چیلتے یہ کتے کا بھی اصول ہے کوئی شخص یعنی اپنی کمزوری دکھا دے کہ میں کمزور ہوں تیرے سے مقابلہ نہیں کر سکتا یہ جو کتے ہیں یہ ان کا بھی اصول ہے کہ کوئی شخص بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوڑیں گے لیکن جب وہ بیٹھ جائے گا یا لیٹ جائے گا تو کتے اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہ کتے کا بھی اصول ہے لیکن یہ انسان اتنا بدتمیز ہے یہ قبروں سے مدعے اکھاڑ کر کے جو ہے وہ ان کو بھی چراہوں پہ لٹکاتا ہے یہ کتنا بدتمیز شخص ہے کہ یہ قبروں سے لاشیں نکال کے ان کی بےہدمتی کرتا ہے یہ وزیر آباد کے کیس کو کون نہیں جانتا یہ انسان کا بچہ ہی تھا نا اسے انسان ہی کہا جاتا ہے نا بلحم عدل کا یہ ظہور ہوتا ہے یہ کس قدر بدترین ہو جاتا ہے اور کتنے کتنے گندے اور کبھی کام کرتا ہے بھی شرم آتی ہے آپ انسانیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں اس نے کتنے کتنے مکرو کام کیے تو پھر جب گرتا ہے تو گرتا ہی چلا جاتا ہے جب لڑکتا ہے تو پھر اتنی پستی میں جا کے گرتا ہے کہ اس پستی میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا جس پستی میں نہیں ہوتا جس پستی میں یہ جا کے پڑتا ہے اس کی سوچیں پھر اتنی گندی ہو جاتی بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے مزاج میں اتنی آواز بھی آ جاتی ہے اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے اس کو غریب کے منہ سے لکما چھینتے ہوئے بھی حیا نہیں آتا یہ اتنا بدتمیز ہوتا ہے کہ بیوہ کی یتیم بچی کا جہیز بھی چرا کے لے جاتا ہے یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ دس بارہ بہنوں کے اکلوتے بھائی کو قتل کرتے ہوئے بھی اس کا ماتھا نہیں ٹھنکتا یہ اتنا بےحص ہو جاتا ہے کہ یہ ماں کی گود سے بیٹا چھین کر کے کلپان کی نوک پہ چڑھانے سے بھی گریز نہیں کرتا یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ جوان بھائی کو باندھ کر کے اس کے سامنے بہن کی آبرو بھی لوٹتا ہے اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ اس کو انسانی کوئی قدر یاد نہیں رہتی کوئی حیا کا ضابیہ اور حیا کا کوئی ضابطہ اس کے پیشے نظر نہیں ہوتا پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے یہ یونیورسٹیوں میں گفت کر کے قرآن پڑھتی بچیوں پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے یہ جب اتنا بدتمیز ہو جیسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ جنازوں کے اوپر بھی خود کچھ حملے کرنے سے گریز نہیں کرتا جب بدتمیز ہو جائے تو یہ ڈرون حملے ہے یہ خون نچوڑتا ہے یہ ہڈیاں توڑتا ہے آپ گوانٹا ناموبے کی کہانیوں کو بھول جاتی یہ وہ لوگ ہیں جو تہذیب کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محسوس قرار دیتے ہیں یہ ان کی کہانی ہے. انہوں نے کیا کیا نہیں کیے ہیں یہ بدتمیزی انتہا ہے سم نہ ہو مرا گد یہ انتہائی نیچے مقام پہ آنے والی بات ہے موسل کی ام احمد کی چیخیں ہم کبھی نہیں بھول سکتے جس کے جسم کو زخم دے کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا اور پھر جب کتے اس کے جسم کو چیرتے تھے امریکی گھنڈے کہتے لگاتے تھے یہ محذب دنیا کی کہانی سنا رہا ہوں یہ میں تمہیں دنیا کی محذب قوم کی باتیں سنا رہا ہوں جنہوں نے انسانوں کے گلے چیرے اور جب خون بہ گیا تو پھپڑوں میں پٹرول بھرا اور پھر انہوں لاشوں کو آگ لگائی اور پھر انسانیت کے لاش لاشے تڑپے تو یہ کہہ کہہ لگاتے رہے ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں جو دنیا کے مہذب ترین انسان کہلاتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ سروں سے بال نوچے اور پن زخموں میں تیزاب چھڑکا اور لوگوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے گوانٹا ناموبے کے ٹائلٹ میں مسلمان قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے ان کے ٹائلٹ میں ٹشو پیپر کی جگہ قرآن کے برقع بھی رکھے تاکہ ان کو ذہنی اذیت ہو یہ جنرل ہوڈ کام کیا تھا اور بدکسمتی سے ہمارے ملک میں پانچلے سرخ قالین بھی بچھائے گئے اس کلتوت کے بعد جو یہاں آیا تھا تو اس کے نیچے جو ہے وہ قالین بچھائے گئے اور اس کا استقبال کیا گیا یہ اللہ کا کہر ہے اور رزب ہے جو پاکستان پہ پڑ رہا ہے یہ بات میں رکھے ہم نے ان بدبختوں کی تعظیم کی اور توقید کی جنہوں نے دین کی حرمت کو کیا جنہوں نے اتنے گھنونے اور گٹیا کام کیے انہیں ایک انسان تو کہنا درکنال تو حیوانوں سے بھی گئے گزرے لیکن ہم ان کے لیے جو ہے رہے چند ٹگوں کے لیے اور چند ڈالروں کے لیے ہم ان کی چاپ لوسیاں کرتے رہے اور ان کے نیچے جو ہے وہ قالین بچھاتے رہے جب اللہ کے قرآن کو ٹائلٹ میں ٹشو پیپر کی جگہ رکھنے والے اشخاص کی پذیرائی جس وطن اور جس ملک میں ہوگی کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا اس کے اس کا کہلو غزب پھر جوش میں نہیں آئے گا بحثیت قوم ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے رب کے مخلص نہیں ہو جاتے تو یہ عذاب نہیں ٹلے گا یہ دن آتے رہیں گے یہ تھوڑے بدترین دن ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے دو گھنٹے کے بعد اس کو فون آتا ہے کہ بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے اس لیے پاکستان تو نہیں بنایا تھا آج ہم اس ملک میں جو حالات دیکھ رہے ہیں یہ انسان کے گرنے کی مثال ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور انسان کی رسوائی کی مثالیں صاحب ہم اچھے انسان بنیں اور اچھا انسان وہی ہے جو اچھا مسلمان بنے زندگی کو نیکی کا جمال دیں اور اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ آ جائیں اپنے رب کے حضور جھک جائیں آج اس وطن عزیز میں جو لا اللہ کے سرگ کے لیے بنایا گیا تھا حالت یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز بھی پڑھنا ہو یہاں قرآن کا درس بھی دینا ہو تو باہر گن مین کھڑے کرنے پڑتے ہیں سوچنے والی بات ہے یہ کوئی چھوٹی آزمائش تو نہیں ہے ان لوگوں کی حمایت میں ہے اور ان سے ایک مسل کی تعلق جوڑ کر کے جو ان سے محبت کی پنگے بڑھا رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کے خلاف فوج کے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی یہ انسان سکتے جو انسانوں کے اندر گھس کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور ان کے جسموں کی بوٹیاں دیواروں کے ساتھ چپک جاتی یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کا دین ہے جنگ موتا جاتے ہوئے تو حضور نے حکم دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ تم نے کھڑی ہوئی فصلوں کو بھی نہیں اجاڑنا ہے تم نے تو درختوں کو بھی نہیں توڑنا ہے اس کی شاخوں کو بھی نہیں توڑنا شجرے سایہ دار کے نیچے بولو براز کرنے سے منع فرمایا شریعت کہ کسی گزرتے مسافر کو وہاں رکنا پڑا تو اس کو بدبو سے طاقت سے تکلیف ہو یہ اسلام کا مزاج ہے بھولے کتے کو بھی مارنا ہے تو بل حکم دیا اس کی شکل نہ بگاڑنا اس کتے کی شکل نہ بگاڑنا مارنا ضرور چونکہ وہ انسان کے لیے ذرا ایسا ہے لیکن اس کی شکل نہ بگاڑنا اس لیے کہ اس کی شکل تمہارے رب نے بنائی ہے اور تم نے انسانوں کو قبضوں سے نکال کر کے چوراہوں میں لٹکایا اور ان کی تجلیل کی اور اس کو تم انسانیت قرار دے رہے ہو اور, اور کتنی بدنصیبی بھی بھی ہے کچھ لوگ آج اب ان کی پشت پہ, پہ, پہ, پہ, پہ کھڑیں ان سے توقع و عبستہ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ ہماری مدد کریں گے اور ہماری مخصوص فکر کی ترویج کا سبب بنیں گے جب دلائل کی زبان نہ ہو نظریہ میں صداقتیں نہ ہو تو اب انسان ایسے ہوچے ہتھ کنڈے اختیار کیا کرتا ہے جب صداقت انسان کے پاس موجود ہو تو پھر اس کو جو اب ایسے ہوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو س صورت نور کا صورت مقدسہ کا نور حاصل کریں اور اپنی زندگی میں چراہا اور روشنی کا سامان کریں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور دے و آخر داوانہ الحمدللہ للہ